سلم یا نبی اللہ علی صحابی قنور مشرق کسے کہتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں یہ جو بات بات بات شرک شرک شرک شرک کرتے ہیں ان کو بھی یہ تعریف نہیں پتا شرک کے معنی کے شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود واجب الوجود کا مانا کیا ہے جس کا وجود ضروری ہو اور اس کا نہ ہونا محال یہ پیچھے سب سے پہلے ہم پڑھ چکے تو غیر خدا کو واجب الوجود سمجھنا یہ ہے شرک غیر خدا کو واجب الوجود سمجھنا کیا ہے شرک ہے جیسے کہ فلسفہ روح کو یا آسمان کو واجب الوجود سمجھتے ہیں فرشتوں کو واجب الوجود سمجھتے ہیں یہ شرک یا مشرقین عرب یا آج کل کے جو مشرقین ہیں وہ بتوں کو یا جن کو اپنا خدا بنایا ہوا تو اس کو واجب الوجود سمجھتے ہیں ایک دوسرا شرک کی تعریف کیا ہے غیر خدا کو مستحق عبادت جاننا جیسا کہ مشرقین عرب کرتے تھے یا آج کل کے ہنوت کرتے کہ بتوں کو عبادت کا مستحق قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے شرک یعنی الوحیت میں الوحیت کہتے ہیں الہ ہونے میں خدا ہونے میں دوسرے کو شریک کرنا خدا ہونے میں دوسرے کو شریک کرنا یہ کیا ہے شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا یہ شرک ہو جائے گا یا غیر خدا کو مستحق عبادت جاننا یہ شرک ہو جائے گا یوں سمجھ لیجیے آسانی سے کہ اللہ تبارہ کا وطالہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ اللہ ہے معبود ہے تو کسی اور کو معبود جانا کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا تو جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے اور اگر ایسا اعتقاد نہیں ہے تو پھر شرک بھی نہیں ہے یہ شرک جو ہے یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے اب مثلاً اللہ تعالی کی ایک صفت ہے کہ وہ سنتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے اللہ تعالی کی ایک صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے بصیر دیکھتا ہے یہ صفتیں اللہ تعالی کی ہیں جیسی صفتیں اللہ تعالی کی یہ ہیں یعنی دیکھنے اور سننے والی ویسی کسی اور کی نہیں ہے جو یہ صفتیں جیسی اللہ کی ہیں ویسی کسی مخلوق کے لیے ثابت کرے یا اقرار کرے کہ فلاں کو بھی ایسی ہی یہ صفت حاصل ہے جسے اللہ کو حاصل ہے تو ایسا کہنے والا مشرک اور اگر اس کا اعتقاد یہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو دیکھنے کی قوت دیئے فلاں کو دیکھنے کی صفت سے نوازا ہے فلاں کو دیکھ سننے کی طاقت دیئے تو یہ شرک نہیں ہے انس کون ہے بھائی لکھنے والا ہے نا انسان کون ہے سننے والا ہے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائے فجا اللہ سمیع ہم ہم نے انسان کو دیکھنے سننے والا بنایا تو سمیع اللہ کی صفت اللہ نے اس صفت کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال فرمایا سمیع آ بصیر اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا قرآن پاک میں یہ لفظ اور یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال فرمایا تو دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہ صفت اللہ کی ذاتی ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور جو انسان کو صفت دی وہ کس نے دیئے اللہ نے دی وہ اس کی دی ہوئی ہے اس کی انسان کی یہ ذاتی صفت نہیں ہے جیسی صفت سننے کی اللہ کی یہ ویسی صفت سننے کی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ شرک نہیں تو یہ کفر کی بت سب سے بدترین قسم ہے شرک اس کے سوا یعنی شرک کے سوا اگر کیسا ہی شدید کفر ہو حقیقت شرک نہیں ہے. کفر ضرور ہے شرک نہیں ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے اہل مشرق سارے کے سارے کیا تھے مشرک تھے اور کافر بھی تھے لیکن یہود ہونا سارا ان پر مشرق کی اطلاق نہیں ہوگا ان پر ان کو کافر کہیں گے ہاں جو شرک کرتے تو ان کو مشرق کہیں گے اسی طرح آگ کی پوجا کرنے والے مشرق ہیں مت کی پوجا کرنے والے مشرق ہیں سورج کی پوجا کرنے والے مشرق ہیں کسی انسان کی پوجا کرنے والے مشرق ہیں لہذا شریعت متحرہ نے اہل کتاب کے کفار کے احکام مشرقین کے احکام سے جدا فرمائے یہ چونکہ شرک کفر کی بدترین قسم ہے تو شریعت متحران مشرقین کے احکام اور کفار اہل کتاب کے احکام جدا جدا بیان فرمائے بعض معاملات میں دونوں کے درمیان فرق رکھا ہے مثلاً کتابی کا زبیحہ حلال ہے اگر کوئی کتابی اللہ کا نام لے کر حلال جانور پر چھری پھیرے اس کو ذبح کر دے تو وہ جانور کا گوشت کیا ہے حلال ہے مشرق کا مردار مشرق اگرچہ اللہ کا نام سو وہ لے لے اس کا مردار اس کا جو جانور ہوگا ذبح کیا ہوا وہ حرام ہی رہے گا مردار رہے گا وہ حلال نہیں ہو سکتا کتابیہ عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے مشرقہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا یہ اصلی اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آج کل اصلی اہل کتاب نہیں پائے جاتے جو پائے جاتے ہیں وہ بھی کافر حربی ہیں اور کافر حربی سے یہ حکم نہیں ہے کافر عربی سے یعنی کافر حربی کی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے مقرر تحریری قرار دیا اعلیٰ امام شافی کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا مشرق سے نہ لیا جائے گا امام شافی کے نزدیک ایک حکم یہ بھی ہے اور کبھی شرک بول کر مطلب کفر مراد دیا جاتا ہے کبھی بولا شرک جاتا ہے لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ کفر. کفر کی ساری اقسام اس میں آ جائیں گی منافقت ہو یا شرک ہو اور یہ جو قرآن عدیم میں فرمایا ان اللہ فرویش ری کہ اللہ تعالی شرک نہ بخشے گا وہ اسم آنا پا رہے یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی خواہ وہ مشرق ہو خواہ منافق ہو خواہ مرتد ہو کوئی سا بھی کافر ہو کسی کی بھی مغفرت اللہ تعالی نہیں فرمائے گا باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے جسے چاہے بخش دے مرتکب کبیرہ یعنی جو گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اہل ایمان میں سے اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا تو وہ کیا ہے مسلمان ہے جنت میں جائے گا خواہ اللہ اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد یا آپ نے کیے کہ کچھ سزا پا کر بہرحال خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا اگر کہ کبائر کا مرتکب ہو کبیرہ گناہ کرتا ہوں جب جنت میں جائے گا تو پھر اس کے بعد کبھی بھی جنت سے نہیں نکلے گا یہ مسلمان کے لیے جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے یا کسی مردہ ہندی ہندو کو کھٹ باشی کہے یعنی جنتی مغفور بخشا ہوا تو وہ کہنے والا خود کافر ہے کیونکہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ حرام و کفر ہے کسی مسلمان مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا کیا ہے ضروریات دین میں سے جو مسلمان ہے اس کو مسلمان کہیں گے جو کافر ہے اس کو ہم کافر کہیں گے فرعون کون تھا کافر حامان کون تھا کافر نمرون کون تھا کافر جو کافر ہے اس کو ہم کافر ہی کہیں گے اگرچہ کسی خاص شخص کی بہ نسبت یہ جی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا ماد اللہ کفر پر یقین کے ساتھ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہاں جن کے بارے میں لسوس وارد ہو گئے قرآن و حدیث میں ان کی اطلاع دے دی گئی خبر دے دی گئی تو ان کا تو خاتمہ کفر پر ہونا یقین ہے جیسے کہ ابو جھیل ہو گیا فرعون ہو گیا حمان ہو گیا وغیرہ وغیرہ ان کے کفر پر مرنے کی یقینی قطعی اطلاع قرآن حدیث میں دے دی گئی ہے تو یہ تو یقین قطع کافی ہی ہو کر مرے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں لیکن دیگر کفار جن کے کفر پر مرنے کی کوئی قطعی اور یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے ان کی بات ہو رہی ہے کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا ماد اللہ کفر پر تا وقتے کہ اس کے خاتمے کا حل دلیل شرعی ثابت ہو آج کل جو کفار مرتے ہیں ان کے مرنے پر کوئی کفر پر مرنے پر کہ کافری ہی ہو کر مرا ہے ایسی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعا کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے خاطمہ پر بنا روزقیہ مت اور ظاہر پر مدار حکم شرح اب اس کا خاتمہ کیسا ہوا یہ تو قیامت کے قبضہ دل پتہ چلے گا کوفر پر برا یا نہیں لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے ظاہر پر حکم لگانا ہے اور ظاہر پر مدار حکم شرح شریعت کے حکم کا دار و بدار کس پر ہوگا ظاہر پر ہوگا جو ظاہر ہمارے سامنے کافر ہے وہ مر گیا تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ کافر ہی اگرچہ کہ موت سے پہلے پہلے ایمان لایا ہمیں نہیں پتا لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے کافر کہیں گے اگر ایمان لایا ہوگا تو اس کے ایمان کا اظہار قیامت کے دن کر دیا جائے گا اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلاً یہودی یا نسرانی یعنی عیسائی یا بدھ پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا یہ یقین تو ہمیں ہے ہی نہیں نا کہ کفر پر مرا اس کے کفر پر مرنے کے لیے کون سے دلیل قطع ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہمارے پاس مگر ہم کو اللہ رسول کا حکم یہی ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانے اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کافروں کے لیے مثلا میل جول شادی بیاہ نماز جنازہ کفن دفن کہ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ مجھے کافری جانے اور خاتمے کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اس سے کوئی فعل خلاف ایمان نہ ہو تو ہم پر کیا فرض ہے ہم پر فرض ہے کہ اسے مسلمان ہی مانے اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں کسی مسلمان کے ایمان پر خاتمہ ہونے کا بھی کوئی قطعی اور یقینی ثبوت ہمارے پاس ہے نہیں اللہ یہ کہ جن کے لیے لسوس وارد ہو گئے جیسے کہ صحابہ کرام ان کے لیے اللہ نے اپنی مندی کی صنعت پرانے فرمادی روی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا تو جن جن کے بارے میں نصوص وارد ہو گئے ان کے لیے تو ہے کہ یہ جنتی ہیں یہ لہمان ان کا خاتمۂمان جن کے لیے نصوص واری ہی نہیں ہوئے جیسے کہ آج کل لوگ مرتے ہیں مسلمان ہے مرا ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ ایمان پر مرا یا نہیں لیکن چونکہ ظاہرا ہمارے سامنے کیا تھا مسلمان تو ہم اس کو کیا کہیں گے مسلمان ہی کہنے گے اس کی موت کے بعد اور اس کی موت کے بعد سارے معاملات مسلمانوں والے ہی اس کے ساتھ کیے جائیں گے اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو یہ ثواب کی بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو کس نے کہا بھائی آپ کو کسی نے کہا آپ کو نہیں کہا مقصود کیا ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو کیا کہو گے قطعا کافر یہ نہ کہو کہ اپنے سلح کل سے یہ بھی صحیح نے وہ بھی صحیح نے وہ بھی اکبر نے یہ بھی آ کر سلے کلیت والے اپنی سلح کل سے اس کے کفر پر پڑدہ ڈالو ایسا نہ کرو ورنہ خود پھنس جاؤ گے تمہارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے بگرا وغیرہ تو یہ ساری بات کا خلاص ہے مسلمان کو مسلمان جانا ضروریات دین سے کافر کو کافر جانا ضروریات دین سے کسی مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس کے ایمان پر خاتمہ ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل شری نہیں ہے لیکن ہم اس کو مسلمان ہی جانیں گے کیونکہ شریعت نے ہمیں حکم کیا دیا ہے کہ ظاہر پر حکم لگایا جائے گا اگرچہ جی کہ وہ خاتم میں وہ کفر پر اس کا خاتمہ ہو اس کا ہمیں پتہ نہیں اس کا کفر ہونا قیامت ظاہر کر دیا جائے گا جیسے کہ وہ ماجوسی والا واقعہ ہے آ تش پرست والا پیدا نے رمضان میں امیر نے اس کو لکھا ہے جس نے رمضان کی تعظیم کی تھی نا اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا مارنے کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں ٹیل رہا ہے تو تو کافر تھا جنت میں کیسے پہنچ گیا تھا تو کافر لیکن رمضان کی تعظیم کی برکت سے اللہ نے موت سے پہلے پہلے مجھے ایمان کی توفیق دے دی. ہو گیا نا مسلمان تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے لیکن ظاہر پر حکم لگے گا جو ہمارے سامنے کافر ظاہر ہے ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے جو مسلمان ہے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے حبیب کا جو انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال پر آن جہانی اس کو کہتے ہیں یہ اس کا مطلب کیا اور یہ کہنا کیسا ہے آن جہانی یعنی دنیا سے کرنے والا والا مر جانے والا، دنیا کو چھوڑ جانے والا آن یعنی دنیا, دنیا کو چھوڑ جانے والے کو کہتے ہیں جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے جی جی یہ اللہ کی صفتے جیسی ہیں اس کا پیمانہ آپ نے شاید فرمایا کہ وہ قدیمی ہے وہ ہمیشہ سے ہیں، اس کو قدیم ہے ازلی ہے ابدی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, گا. اس کی صفت ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کی ہی, ہی صفت ہے کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اور باقی کو دی ہوئی ہے اللہ کی عطا ہے اتنا بڑا فرق آ گیا نا عطائی کا شرک ختم ہو گیا میٹھے میٹھے بھائیو ہمارا مدینی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا in some <inaudible>